ہم ہوتے تو مفت میں کھاتے بیٹھ جاتے اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے اب یہ لوگ بھائی ہمیں مان چکے بیٹھ کر مفت میں کھاتے رہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت کھور نہیں بنایا بلکہ یہ کہا کہ اب ایک آدمی کماتا تھا دو آدمی کمائے گے یہ بھائی بھی کمائے گا اس طرح آمدنی بڑھے گی اور اس طریقے سے معاش کا مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا اس کا بھی حل ہو جائے گا یہ احتیاطی تدبیر تھی سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے اور یہی سے یہ پوائنٹ نکلا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے اسے مٹانا ہے تو معاشی میدان میں اسے توڑ کر رکھ دیا جائے جی ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاش کے مسئلے میں بہت پنجیدہ ہونا پڑے گا اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن تحریکیں اسی سازش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشی حالت کو توڑ دیا جائے اور یہ لوگ کافے گدائی ہاتھ میں لے کر کے ہمارے در کے اوپر آ جائیں کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو معاش کے میدان میں سے دیوالیاں کر دو پر بات دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز دیکھیے اللہ اکبر آج مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے ایک لا ہے ایک قانون ہے کہ معاش کے مسئلے کو پہلے مضبوط کرو پہلے مردم شماری ہوئی مارچ کا مسئلہ حل ہوا اور اس کے بعد آپ نے تمام مدینہ والوں کو جوڑا ایک حیرت انگیز بات ہے تقریباً بیس پچیس قبائل تھے مدینے میں آدھے یہودی تھے آدھے عرب تھے عرب میں کون کون وہی دو قبیلے والے اوس اور خزرت جو بعد میں انصاری کہلائے تو عربوں کے دو قبیلے اوس اور خزرت اور ان کی بہت ساری شاخیں ان کے بہت سارے قبیلے یہودی آدھے اور آدھے عرب عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے پچاس کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تجگیر یہ کی عیسائیوں کو بھی بلایا پچاسوں کے پچاس آ یہودیوں کو بلایا وہ بھی آگے آوز اور حضرت کے تمام تبائل کے سرداروں کو بلایا سب آ اور آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو ہر قبیلہ خود مختار ہے آزاد ہے دشمن قبیلہ جب ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا اور دوسرے قبیلے غیر جانبدار بنے رہیں گے تو وہ قبیلہ مار لیا جائے گا قبیلہ تباہ ہو جائے گا اس طرح تو دشمن قبیلہ دھیرے دھیرے تمام قبائل کو ختم کر دے گا تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مشترکہ حکومت بنا لی جائے کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں کتنی عجیب غریب بات ہے یہ کتنی عجیب غریب بات ہے تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے اور اس سلسلے میں باون نکاتی دستاویز تیار ہوئی باون دفعات بنائے گئے اور ایک دستوری شکل دے دی گئی تحریر میں آ گیا وہ دستور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تین سو سال بعد لکھی گئی یہ باون نکاتی دستور کب لکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا آپ کی نگرانی میں لکھا گیا اور اسی طریقے سے سلسلہ ادیبیہ میں جو ماہدہ لکھوایا گیا اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میرا نام لکھ دو نام کے اوپر اعتراض ہوا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے محمد رسول لکھا جائے یہ سرکاری مراسلے ہیں جن کی طرف میں نے رہنمائی کی اور ایک کام تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا انشورنس یونٹ بنائی انشورنس نظام بنایا یہ انشورنس نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے اس کی شکل کیا تھی چونکہ فائدے والی چیز ہے اور سرکاری مراسرے سے متعلق ہے جو حدیث کی پہلی قسم ہے کہ جسے تحریر شکل دی گئی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا یہ قاتل ہے اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو سو سرخ دینے ہیں سو اوٹ دینے خوں ہاں بہا میں اب بتائیے قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں غریب آدمی ہے سو اوٹ کیسے دے گا ایک اونٹ سو آدمیوں کی رزا کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس ہزار دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ابھی سے سو اونٹ دینے اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے کیا کرنا خوں بہا دینا ہے مقتول کو مقتول کے بارے سے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو انشور کرتے رہو جمع کرتے رہو اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اس یونٹ سے پیسہ دیا جائے کچھ م... تاطل دے دے اور اگر تاطل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلہ نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنائی کہ اگر دو قبیلے مل کر نہ دے سکے قاتل نہ دے سکے تو تیسرا قبیلے کی جو یونٹ ہے وہ یونٹ تاطل کی مدد کرے خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں انشورنس یونٹ اگر نہ کی مقدار جو سو اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ جس کے خون بہا کو ادا کریں گے انشورنس یونٹ بنائی جاتی جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے کیسٹ تو یہ جو انشورینس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کیپیٹلسٹ انشورینس جو insurance ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع ساری کی ساری منفاط سرمایہ دار لے لیتے ہیں اسی وجہ سے کیپٹلسٹ ہے ساری من چلی جاتی ہے سرمایہ داروں کو اور میوچلسٹ جو انشورنس نظام ہے اس کے اندر جو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں داخل کرتے ہیں من برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے انشورنس نظام بنایا تقریباً میوچلسٹ سسٹم سے ملتا جلتا تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل میوچوسٹ تھا بلکہ میوچلس نظام سے بالکل ملتا جلتا تھا یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں یہودی رہتے ہیں اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں لیکن جب دو مذہب کے ماننے والے فریقین اگر اختلاف کر لے تو پھر حکمرانہ جو ہوگا شہر کا جو سب سے بڑا ہوگا اس کی عدالت میں فیصلہ جائے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری دستور بنایا اس تحریری دستور کے باون نکات سے باون دفاع تھی تحریری دستور عمل میں آ گیا تو حدیث کی ایک قسم تو یہ ہے سرکاری مرافلے کی شکل میں اچھا ایک چیز میں بھول گیا حدیث تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں سنت معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں ایک ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے یہ پیرس پیرس کی ایک لڑکی ہے عائشہ نام ہے ایمان لے آئی وہ بچی ایمان لانے کے بعد اس نے دو سال میں اتنی عربی سیکھ لی کہ ریاض الین جو ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں اور ہمارے علماء بھی اس کا درس دیتے رہتے ہیں ریاض ال تقریباً سات سو صفحات پر مشتمل کتاب ہے زخیم کتاب ہے اس کو اس نے فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے اور وہ ایک مقالہ لکھنے بیٹھ گئی جس کا موضوع حدیثِ قدسی تھا کہ حدیث قدسی سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں کیا کیا حدیث قدسی جب اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلح صلح فرماتے ہیں، تو سو قرآن میں کیوں نہیں لے آیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآنِ حکیم کے اندر بعض بات باتیں ہیں باتوں کو دوسرے الفاظ میں تاکیدن بیان کر دیا گیا ہے بات وہی قرآن کی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے تاکیدن اللہ تبارک بیان کیا لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں اب آگے بڑھئے حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا مراسلہ کہتے ہی جو لکھا جائے اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال اور آپ کی ادائیں نقل کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے تھا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں بہت اہم ہوا کرتی ہیں لیکن میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کے رسول تو میں کیا کروں رسول اللہ صلاحم اللہ فرما اس بھی اپنے داہنے ہاتھ سے, مدد لے داہنے ہاتھ سے مدد لے یعنی اس کو لکھ لے تو وہ صحابی لکھنے لگے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سترہ سال کی عمر میں انہوں نے سوریانی زبان سیکھ لی اتنے قابل آدمی تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت یہ انجیل جو ہمارے درمیان ہے یا تو عربی میں یا میں پہلے انجیل عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جانتے کون سی زبان میں تھی آرامی میں تھی آرامی زبان میں تھی آرامی سے یونانی میں منتقل ہوئی اور انجیل کے بشارت تو جب حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں انجیل موجود تھی تھی اس وقت وہ آرامی زمان میں تھی یونانی میں یونانی منتقل ہوئی یونانی سے پھر عربی اور سوریانی وغیرہ میں منتقل ہوئی تو سوریانی زبان میں جو انجیل تھی وہ عربی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ سوری زبان سیکھ لوں نے فرمایا سیکھ لو اور دیکھو انجیل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں کیسے کیا ہے یا سوریانی میں کوئی یہودی کا خط آئے تو اس کو پڑھ کر کے سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ دو ہی مہینے میں اور ایک روایت ہے کہ پندرہ دن میں انہوں نے پوری زبان سیکھ لی سوریانی زبان سیکھ لی اور حضرت عبداللہ ابن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میری باتیں لکھ سکتے ہو انہوں نے تقریباً دس ہزار حدیثیں لکھی صحیف ہے عبداللہ ابن عمر ابن آس موجود ہے صحیح ہے عبداللہ عمر میں تقریباً دس ہزار حدیثیں موجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو سنتے بھی تھے اور کہیں اگر غلطی ہو جاتی تھی ان کے لکھنے میں اس کی تفیح فرما دیا کرتے تھے ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں لکھ لیا کرتے ہو تبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں وہ باتیں بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں یہ آئے اور کہ اللہ کے رسول آپ جب غصے میں ہوتے ہیں تب بھی میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس زبان سے نکلتا ہے. میں جب سنجیدگی سے بات کرتا ہوں تب بھی میرے منہ سے حقیق اور جب میں غصے میں بات کرتا ہوں تب بھی میری زبان سے حقی نکلتا ہے لہذا میری بات لکھتے جاؤ حضرت عبداللہ تعالیٰ نے تقریباً دس ہزار حقیقیں لکھی ہیں اور آگے بڑھئے. حضرت ارنا سب نے مانی چھوٹے سے تھے ان کی امی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آئے تھا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ پڑھا لکھا ہے جیسے آج ہم کہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے فخر سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا دس سال کا بچہ پڑھا لکھا ہے اسے اپنی خدمت میں لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا اندر کے حالات باہر کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھتے رہے لکھتے رہے ان کے شاگرد ہیں حضرت حسن ابن عمر ابن امیہ زومری رضی اللہ تعالی نے ان کا بیان ہے کہ جب بھی لوگ ان سے سوال کرتے سوال کرتے تو یہ ایک صندوق سے ایک رجسٹر نکالتے ایک دفتر نکالتے اور اسی دفتر سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ دفتر ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی حدیثوں کا ایک رجسٹر تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خود ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابا محترم میرے لیے حدیثوں کی کتابیں لکھ دیجئے پانچ حدیثوں پر مشتمل کتاب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیوی اسی طریقے سے حضرت آب ہو رہا ہے رضی اللہ واحد کبھی ماننا ہے ہی مال ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات سے تقریباً جو کوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے ہی مال رہا ہے جنگ خیبر کے موقع پر ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس آ کر کسرت سے سوال کرتے تو یہ بھی ایک رجسٹر نکالتے یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے تو کہتے نہیں میں نے حدیث بیان نہیں کی کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہا کہ اچھا چلو گھر چلو میں نے تحریری طور پر حدیثیں لکھ رکھی ہیں تحریری طور پر رجسٹر میں موجود ہے چلو اگر اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کو تم کہہ رہے ہو تو سمجھو میں نے بیان کیا ہوگا گئے اور ایک جلد نکالی دیکھا تو اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے پھر دوسری جلد کھولی اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے تیسری جلد کھولی اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے ایک چوتھی جلد کھولی اس کے اندر معلوم ہوا کہ وہ حدیث موجود فوراً چلا پڑے خدا کی قسم وہ حدیث میں نے بیان کی ہے اس لیے کہ وہ حدیث یہاں لکھی ہوئی موجود ہے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وسلمٹ کرنے کی بھی ترجیح دیتے تھے ایسے ہی حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی اور حدیثوں کو لوگ یاد بھی کیا کرتے تھے ہاں ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ حدیثوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فلا فلاک غیر القرآن قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ مت ہو تو جواب اس کا یہ کہ جس جن لفظوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا ڈالے در حقیقت کسی بھی روایت کی سند سے ہی نہیں ہے ایک روایت مسلم میں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ ابو سعید خدری کی ذاتی رائے ہے اور غلطی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جو باتیں ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے اسے مٹا ڈالا اور میری طرف سے کچھ نہیں لکھا لکھے یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے کو نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کی جو بخاری ہے حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو ٹھیک ہے آپ امام بخاری کو شک کر سکتے ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے تو نہیں اس حدیث کو لانے میں دیکھو وہ یہ کہتے ہیں امام بخاری یوں کہتے میں نے سنا اپنے استاد امام احمد سے امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد عبد الرضاق ابن حمام سے عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد مامر ابن راشد سے محمر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد حمام ابن منبع سے اور حمام ہمامام منبع کہتے ہیں میں نے سنا نافع ابن, ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے تو بخاری مجھے کو وہ حدیث ہے है. لیکن جب ہم مصرف امام احمد ابن حمل میں دیکھتے تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے اور جب اب آپ امام احمد بن حمبل پر بھی شک کر سکتے ہیں لیکن جب عبد الرزاق کی کتاب وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ رقب موجود ہے چلو عبد الرزاق کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد مامر ابن راشد کی کتاب الجامے کے اندر بھی میری روایت موجود ہے اب مامر ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہیں آپ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مامر ابن راشد کی کہ جو استاد ہیں ہمام ابن منبے ان کے صحیح ہمام ابن منبے میں بھی وہی بات موجود ہے بتائیے کس کس طرح شک کریں گے لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک مذہب کا خیز بات ہے اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں اس حدیث کو لانے میں وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں ان روات کی کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہوتی ہے لہذا یہ کہنا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے ارے بہت امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں لیکن وہی حدیث تو دوسرے راویوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے صحیح حدیث ہو سکتا ہے کوئی در کر کے سند لگا دے اور کہہ دے یہ صحیح حدیث ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ سکھا ہے لہذا حدیث صحیح ہے نہیں حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً سو معیار ہیں جب ان سو کسوتوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیثیں صحیح بنتی ہے صرف راوی کی تحقیق کر کے یہ سکا ہے بس حدیث صحیح ہو گئی اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ ہاں جی جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافے سے نافے کہ میں نے سنا عمر سے اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو کرتے ہوئے دیکھا اب اوپر والی صنعت تو سلسلے کو زہد ہے امام مالک نافے عبد اللہ عمر اچھی صنعت ہے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں. اب کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے اب اس کی ہوگی اب جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے سولمی کون ہے تحفیق ہوگی اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجھول ہے روایت مجہول ہو گئی معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون کہاں کرنے والا نہیں ملا تو روایت مجھول اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے اب تحقیق ہوگی تحفیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں اور یہ روایت کرنے والا کون ہے اچھان بھی نہیں ہوگی اس کا باپ کا نام کیا جس نے روایت کیا ہے اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہو گیا تو اب تحصیق ہوگی یہ صادق ہے کازب ہے جھوٹا یا سچا معلوم ہو گیا کہ کازب ہے حدیف نہیں لی جائے گی حدیث لی نہیں جائے گی اور اگر معلوم ہو گیا کہ سچا ہے تو پھر تحقیق ہوگی ٹھیک ہے سچا ہے جھوٹا نہیں ہے تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ حافظہ تو خراب نہیں ہے وہم تو نہیں کرتا ہے حافظہ پکا ہے یا نہیں یہ تحقیق ہوگی اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ خراب ہے حدیث نہیں لی جائے گی اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے تو اب تحقیق ہوگی کہ امام مالک سے یہ روایت کرتا ہے کیا یہ روایت امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر امام مالک کے دوسرے شاگرد یہ روایت نہیں کرتے تو حدیث شاد ہو جائے گی اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے تو یہ ہے حدیث کی مختصر سی تاریخ ذرا علمی باتیں تھیں شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئے ہوں بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں مطالعہ کریں اللہ تبارک و تعالی میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی کے فتح فرمائے ابھی آپ حدیث کے عنوان پر ہے. اگر وقت ہوتا تو اور بہت سی باتیں آپ کی آگی ان شاء پھر دوبارہ کبھی اگر مقصد سجی تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے جائیں گی اور حضیق شکل سے قبل دو اہم اعلانات فرمائے سے بتایا گیا کہ ان شاء اللہ میں یعنی تاریخ کو یعنی چار بجے ایک کیا گیا ہے جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر حالات ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن بدن دوسرے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہ مرکزی مسجد عالی امام شریف کے یعنی تھے محمد ریاست اللہ شریف صاحب کے نوازے محمد مدفی شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے یا نیوز دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک جہاں سے ایک مائنڈ تیار کیا جسے میڈیا نے بڑی خوب جہرپ دی اور مسلم نوجوان کا بہترین تعلق بی بی سی کے درائم سے بھی پورا کیا گیا اگر وہ یعنی ہمارے مدثر صاحب میں موجود ہوں تو وہاں اگر حکومت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہاں آج کی جانت سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے. ہے ان کی مدد افزائی کے لیے ہم شیٹ کریں گے اب ہمارے صدر جیسا مولانا عبداللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا بدار شریف کو دیا جائے گا اب ہم اور ضروری اعلان یہ ہے ایک پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن آواز نے نے تعاون کیا ہم سب کے لیے آپ کے مال میں آپ کی کمائی میں آپ کی عمر میں لا فرمائے اور ایسے ہی جن کام میں آگے بڑھ کر مہمان اور ہما بول سب سے پہلے اللہ نبر عزت کا شکر بدان آتے ہیں جس کی اور اس کی نفرت سے ہم نے اور ہم ان علماء حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کیا اسی مولانا ضرور صاحب عالمی حفظ اللہ اور مولانا عبد الرحاق صاحب جامع حفظ کا جنہوں نے سفر کی قوتیں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس نظر کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم اور حمل میں مزید رقصہ فرمائی اور ہم اور ہم ان مہاویری اور بھی مشکور ہیں بلدالا. جنہوں نے کانفرنس کے کے لیے ہر قسم کا تعاون دیا اللہ تعالیٰ ان کے سارے کو قبول فرمائے اور انہیں غذائیں قید اور ہم ان سامعین اور خواتین محمد سے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور پورے فل اور زب کے ساتھ اس کانفرنس کے علماء حضرات کے خطاب کو غور سے سنا اور ہم امید کرتے ہیں جب سبھی ہم ہمارے استعمال ہوں آ... گے اس میں دنی دنی ہمارے اعلان کر کے جمع کروایا اللہ تعالی سے